اللہ تعالیٰ آپ کے اقوال افعال اعمال احوال کو اپنے دربار میں قبول فرما کر رضا الہی کا ذریعہ بنائے قربانی کے ان ایام میں ہم نے ایثار اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا سیکھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول اور اس اخلاقی قانون اور قائدے کو مزید برقرار رکھنے اور مزید تقویت دینے کی توفیق عطا فرمائے قربانی کے ان ایام میں قربانی کرنے والوں نے قربانی نہ کرنے والوں کے غم اور درد میں شریک ہو کر انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیا یہ ایثار کا درس دیتا ہے امید ہے کہ ہم اپنی اگلی عام زندگی میں بھی اسی طرح ایثار اور اخوت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے میرے بھائیو شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرہ کی کتاب دعوت المقمت اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں جاری ہے آٹھویں نقطے کا عنوان ہے عالم اسلام پر بیرونی حملے ان بیرونی حملوں میں سب سے پہلے استاد محترم نے نورمنڈیوں کا جو حملہ تھا اس کا ذکر کیا ہے دوسرے نمبر پر صلیبیوں کے حملوں کی تفصیلات اور اس کے اسباب و مقاصد بیان کیے ہیں تیسرے نمبر پر جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے اس میں منگولو یعنی چنگیز خان اور اس کے ساتھ شامل ہو کر تباہی مچانے والے لشکر کا ذکر ہے آج کل منگولیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ بالکل خاموش ہے نہ کھیل میں نہ تجارت میں نہ زراعت میں نہ کسی دوسرے میدان میں اس کا کوئی خاص نام ہے لیکن ایک وقت تھا پانچ سو ہجری سے ان کی شہرت کا سلسلہ شروع ہوا جب سے چنگیز خان نے حکومت سنبھالی اور ان کی طاقت و تاراج کا سلسلہ کئی سالوں تک صدیوں تک جاری رہا یہ کون لوگ تھے چنگیز خان دراصل منگولی قبیلے کا ایک شخص تھا اس کا نام تیموجین یا تیمرچی تھا ترکی زبان میں تیمرچی لوہار کو یا لوہے کی ہنر اور صنعت سے تعلق رکھنے والے شخص کو کہا جاتا ہے لیکن چنگیز خان لوہار کے پیشے سے تعلق رکھنے والا آدمی نہیں تھا بلکہ تیمرچی کے مطلب یہاں پر فولادی اور مضبوط انسان کہے تمرچی یا تیموجین اطراف میں جو قبائل موجود تھے انہیں اپنے جھنڈے تلے اپنی اطاعت میں جمع کرنے میں کامیاب ہوا اور اس نے مکمل چین یہ جو ہمارے زمانے کے بیجنگ ہے اور تبت ہے ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور جتنی بھی قومیں اس وقت ان علاقوں میں آباد تھیں ان سب کو اس نے اپنے قابو میں کیا اس وقت اسے چنگیز خان یعنی مضبوط طاقتور بادشاہ کا لقب دیا گیا اور یہ تیموجین یا تیمرچی اپنے نام کے بجائے اپنے لقب سے زیادہ مشہور ہوا لوگ آج چنگیز خان کا نام سنتے ہی یہ بات جان جاتے ہیں کہ ایک انتہائی ظالم اور بدبخت قسم کا آدمی گزرا تھا لیکن تیموجین یا تمرچی جو کہ اس کا اصل نام تھا اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے مسلمان ملکوں پر حملہ کیوں کیا تھا دراصل یہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا اس سلسلے میں اس نے اس زمانے کے سب سے بڑے مسلمان ملک جسے خوارزمیوں کی حکومت کہا جاتا ہے جس کے بادشاہ سلطان علاؤ الدین تھے ان سے تجارت کے سلسلے میں بات چیت کی چنگیز خان نے سلطان علیہ الدین کو اس تجارت کے سلسلے میں جو خط بھیجا تھا اس خط میں چنگیز خان نے سلطان علیہ الدین کو جو کہ ایک بہت بڑی سلطنت پر قابض تھے اور بہت عظیم بادشاہ تھے انہیں بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا سلطان علیہ الدین کو یہ لفظ اپنی شاعان شان نہ نظر آیا کہ چنگیز خان کیسے مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا ہے خیر اس نے خط میں جو مطالبہ کیا گیا تھا تجارت کے سلسلے میں کہ اسلامی ممالک کے ساتھ ہم تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے تجارتی قافلوں کو کاروان کو آپ آنے جانے دیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں اس طرح دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا سلطان علاؤ الدین نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس تجارت کی اجازت دی, دی اب چنگیز خان نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑے قافلے کو تجارت کے لیے روانہ کیا سینکڑوں کی تعداد میں اس میں تاجر حضرات موجود تھے اور عجیب بات یہ کہ اس میں مسلمان زیادہ تھے جب یہ مملکت خارزم کے سرحدی شہر اطرار تک پہنچے تو اطرار نامی شہر کے والی نے انہیں پکڑ لیا تاجروں کو اور سب کو قتل کر ڈالا اور ان کے تجارتی سامان کو بطور مال غنیمت لوٹ لیا کہا جاتا ہے کہ یہ سلطان علاؤ الدین کے حکم سے ہوا تھا اب جب چنگیز خان کو معاملے کا پتہ چلا تو اس نے انتقام کی ٹھان لی اور چھ سو چودہ ہجری میں وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ خارعم کی طرف آیا خارعظم کو تباہ و برباد کر ڈالا اس نے خار کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی چنگیز خان نے سب سے پہلے سمر پھر بخارا اور پے در پے شہروں کو تخت و تاراج کر ڈالا کسی روح کو جاندار کو انہوں نے وہاں زندہ نہیں چھوڑا سلطان الدین جو کہ خارزم نامی اس سلطنت کے مملکت کے حاکم تھے بادشاہ تھے وہ چنگیزیوں کی اس جنگ اور خونریزی سے گھبرا گئے بجائے اس کے کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے وہ بھاگتے پھرے چنگیزیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے بجائے انہوں نے بھاگنے میں آفیت دیکھی سلطان الاؤن باغتے بھاگتے بحیرے کے اسپین تک جا پہنچے وہاں کسی جزیرے میں انہوں نے پناہ لی وہاں کہا جاتا ہے کہ 617 ہجری میں وہ نامعلوم حالت میں مر گئے 614 ہجری میں چنگیز خان نے لشکر کشی شروع کی اور 617 ہجری میں یہ انتقال کر گئے سلطان علاؤ الدین ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان جلال الدین آئے سلطان جلال الدین جس وقت تخت نشین ہوئے تو نہ تختہ نہ تختہ تھا کچھ بھی نہیں تھا خود خار کی جو آبادی تھی وہ تاختاراج ہو چکی تھی انتہائی بدقسمت بادشاہ تھے وہ اس اعتبار سے کہ ان کو کبھی آرام نہیں ملا لیکن اس اعتبار سے وہ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے ان چنگیزیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بطور بادشاہ وہ زندگی تو گزار نہیں سکے لیکن بطور مجاہد انہوں نے ایک بہت عظیم جد و کرتے ہوئے اسنی زندگی گزاری وہ کبھی اس علاقے میں کبھی اس علاقے میں ان چنگیزیوں کا سامنا کرتے رہے اور چنگیزیوں کا مقابلہ کرتے رہے بہت ساری جنگوں میں انہوں نے چنگیزیوں کو شکست بھی دی اس وقت چنگیزوں کا مقابلہ کرنا اور انہیں شکست دینا ایک امر محال سمجھا جاتا تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ رحمہ اللہ تعالی نے ان چنگیزیوں کا زبردست مقابلہ کیا ان کے خلاف جہاد کیا اور چنگیزیوں کے دانت کھٹے کر دیئے حتّہ کہ چھ سو انتیس ہجری میں سلطان جلال الدین بھی لاپتا ہو گئے اور اس طرح ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا اور سلطنت خوم بھی اس طرح ڈھی گئی سلطان جلال الدین خوار شاہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں مفصل کتاب مولانا محمد اسماعیل ریحان حفظہ اللہ نے لکھی ہے ان کی یہ کتاب سلطان جلال الدین خوار شاہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک مفصل مستند اور اچھی کتاب ہے اس کتاب کو پہلے بھی ہم نے اپنے چینل میں شائع کیا تھا آپ حضرات اس تاریخی سلسلے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں میرے بھائیو چنگیز خان اپنی بدماشیوں اور مستیوں کے بعد اپنے ملک کی طرف واپس چلا گیا اور وہاں پر وہ ہلاک ہوا چنگیزیوں کے اس فتنے کو تولی خان کے بیٹے ہلاک خان نے آگے بڑھایا مسلمانوں کے شہروں پر یہ پیدر پہ حملے کرتے زبردست قتل عام کرتے کسی جاندار اور زیروخ کو نہ چھوڑتے حتیٰ کہ 656 ہجری ہی میں ہلاک و خان نے بغداد یعنی مرکز خلافت کا محاصرہ کر لیا اس بغداد کو جو کہ علم و ثقافت کا مرکز تھا خلافت عباسیہ کا مرکز تھا تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا شیعہ رافذی وزیر ابن العلقمی اور تسی ان دونوں نے مل کر مسلمانوں کا ستیاناز کر دیا مسلمانوں کی خلافت کی فوج کو کم کراتے کراتے انہوں نے دس ہزار تک پہنچایا اب دس ہزار کی تعداد میں جو فوج تھی وہ چنگیزیوں کا کیا مقابلہ کرتی بغداد شہر تباہ و برباد ہوا ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگی حا کے خلیفہ مستعصم بلّہ بھی منگولیوں کے پنجوں سے بچ نہ چوتھی تاریخ میں چنگیزوں نے خلیفہ مستعصم بلّہ کو قتل کر ڈالا اور اس طرح بغداد میں عباسیوں کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا میرے بھائیوں یہ عالم اسلام پر بیرونی حملوں کی انتہائی مختصر معلومات تھی جنہیں استاد محترم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا اس سلسلے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے زیر درس کتاب دعوت العالمیہ میں بھی تھوڑی بہت تفصیلات موجود ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام ابن الاسیر رحمہ اللہ کی کتاب سے بہت کچھ نقل کیا ہے جس میں بہت بہت زیادہ عبرتیں مسلمانوں کے لیے موجود ہیں انشاءاللہ اللہ ہم اس سے مختصر درس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر آپ مفصل دیکھنا چاہتے ہیں تو امام ابن رحمہ اللہ کی کتاب القام تاریخ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البداع و کا مطالعہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ روشن بھی تھی جس میں ہر قسم کی عبرتیں بھی موجود ہیں جس میں عروج بھی تھا جس میں زوال بھی ہے اور جس میں نقصان بھی ہے کمال بھی ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری عبرتیں ہمارے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں موجود ہیں تاریخ ہم سب کے لیے عبرت ہے اور ان دروس کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی گزشتہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں اللہ جل جلالہ ہم سب کے حال و استقبال پر رحم فرمائے اور ماضی کی گزشتہ غلطیوں سے توبہ کرنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی الہ وصحبہ اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ